السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلی الہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنبه بسنته الی یوم الدین وبعد معزز ناظرین ومشاهدین ایک لمبے عرصے کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے جس بڑی نشانی کا تذکرہ کیا گیا تھا اس کا تعلق دجال سے تھا یہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کا مضول اور آپ کا آسمان سے دنیا میں آنا یہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے اس کے تعلق سے پچاس سے زیادہ حدیثیں پائی جاتی ہیں کچھ حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ہیں تو کچھ صحیح مسلم کے اندر تو کچھ جو سنن کی کتابیں ان کے اندر ہیں تو کچھ مسانید وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہیں پچاس سے زائد حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا تذکرہ موجود ہے جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگرچہ صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ان کے نام کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے البتہ اشاروں میں اللہ رب العالمی نے بات بیان کی ہے اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ہفتے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کے اندر دوبارہ جو نبی آئیں گے وہ ہفتے عیسیٰ علیہ سلات و السلام ہوں گے لیکن وہ نبی بن کر کے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ سلم کی شریعت کے پابند ہوں گے اور آپ صلی اللّہ علیہ کے دین کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے کریں گے آئیے قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی طرف اشارہ کیا ہے اور مفسرین نے اس کی تعریف بیان کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد عیسی علیہ السلام کا نزول ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت ظخروف کی عیت نمبر 61 ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ العلم فَلَا فلاں تم ترنبى و طبينى ہاشرات بے شک عیسی علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے لہذا تم قیامت میں شک نہ کرو میری پیروی کر لو یہی سیدھا دین ہے وہ ان نہ ہو کی ہوا کی زمیر کس کی طرف ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس حضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہی معنی بیان کیا گیا ہے جیسے قطادہ ہیں حسن ہیں مجاہد ہیں اکرما ابو العالیہ اور دیگر مفسرین ہیں ان مفسرین نے ہی بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوڑتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں کیسے نشانی ہیں ان کا دنیا کے اندر آنا اور اس کی ایک اور قرأت ہے وہ ان نحو علم کے بجائے علم ہے <تصفيق> <تصفيق> علم کہتے ہیں نشانی کو یا جھنڈے کو کہا جاتا ہے علم جو ہے جھنڈے کو کہا جاتا ہے نشانی کو کہا جاتا ہے تو ان نحو العلمس یہ تو قیرات ایک یہ ہے اور دوسری قیرعت یہ بھی ہے کہ وہ ان نحو لعلم آ کہ حستے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے یہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو عیشایتی کریمہ سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور یہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے جیسا کہ اس سے پہلے غالباً اس کا ذکر کیا میں نے جب مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا تو اس میں بات بتائی گئی تھی کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اتریں گے اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے ان کی امامت میں اور ان کی اخدا کریں گے قرآن میں ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم مان ہی لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظور کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں قرآن میں گرچے ذکر نہیں کیا گیا ہے اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے احادیث بھی اللہ رب کی طرف سے ہیں یہ بھی وہی ہے اللہ فرما بنبی کے بارے میں عماً طلحاء انہا کہ آپ جو بھی بولتے ہیں وہی کی بنیاد پر بولتے ہیں لہذا جب آپ نے اطلاع دی پچاس سے زیادہ حدیثوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر ہے تو یہ سب کے سب وہی ہے قرآن وہی یہ متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے ایک ایک ہرپ پردمی کیا ملتی ہیں اور حدیث بھی وہی ہے اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے البتہ اسے ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر و اذکار ہیں رکوع کی دعا سجدے کی دعا رکو کی بات کیا کہنا ہے میں جو ہم سب پڑھتے ہیں سر حدیثیں ہیں جو ذکر و عذکار ہیں نبی کی حدیثیں ہی ہیں یہ اسے بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو حدیثیں بھی وہی ہیں اللہ ابراہین کی طرف سے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں وہی ہیں دونوں منظم اللّہ ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ انتی ت القرآن امی صلاح مَو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی ہو بہو اس کے ساتھ دوسری چیز بھی دی گئی اور دوسری چیز کیا تھی وہ حدیثیں تھیں حدیث قرآن کا بیان ہے تم مَ علینا بیانہ اللہ ماتا کی قرآن کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے تو اللہ رب العالمین نے یا تو قرآن میں بیان کر دیا قرآن کی بہت ساری آیتوں یا احکام کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کیا ایک آیت کی تفصیل دوسری آیت کے اندر کر دی یا تو پھر حدیثوں کے ذریعے سے کی گئی اور حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کے اوپر نازر ہوتی تھی جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے حدیثیں بھی آتی, تھی آتی تھی کے پاس آپ کی طرف لہذا حدیثیں بھی اللہ العامن کی طرف سے ہیں لہٰذا اس کا انکار کرنا یہ حرام ہے یہ قطار ناجائز ہے کیونکہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس پر یہ اہل سنت اور کا سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور متواتر حدیثیں ہیں یہ نسلانیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے نسلانیوں کا پھانسی کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ کی وہ کیا کریں گے اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہمارا یہ عقیدہ یہ کہ زندہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا جبکہ نسرانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی اور پھانسی کے بعد جو ہے ان کو آسمان پر اٹھایا گیا حالانکہ یہ عقیدہ سراسر بالتی رہے بے بنیاد ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اما قتل ہو ما کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی لیکن اللہ رب العالمین نے حفظ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمان کی طرف اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے حدیثوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں وہ نبی ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو دیا گیا آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا کچھ باتیں اللہ براہن نے قرآن کے ذریعے بتا دی کچھ باتیں حدیثوں کے ذریعے بتائیں لہذا جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ایسی حدیثوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ دونوں مصدر ہیں دونوں اللہ ابرامن کی طرف سے ہیں نظول کے اعتبار سے وہی کے اعتبار سے اور اللہ حرب الامن کی طرف سے ہونے کے اعتبار سے ان کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے ایسے اللہ حرب العامن حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہے کیونکہ دین کیا ہے دین محفوظ ہے اور دین کتاب و سنت کا نام ہے اگر قرآن شریف محفوظ ہو دین محفوظ اور حدیثیں محفوظ نہ ہوں تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے احمدیسوں کے محتاج ہیں حدیثوں کی ضرورت ہے اسی لیے اللہ رب العامن نے آپ کو دنیا میں بھیجا نبی بنا کر کے اگر صرف قرآن کافی ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اسے نازر کر دیتا لیکن اللہ نے قرآن نازر کیا اور اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور آپ نے تیئ دور میں قرآن کی تفسیر کی عمل کر کے دکھایا لہٰذا حدیثے بھی اللہ رب العامن کی طرف سے ہیں سب کے سب منظر میں من اللہ ہوں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ جزیا نہیں قبول کریں گے جزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اہل کتاب یا کفار و مشرقین ان سے ان کی جان و مال کی حفاظت میں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے ان کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جزیہ کو ختم کر دیں گے وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے جس کی وجہ سے سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ ماتا و ام و امن اہل کتاب الا علی امینبی ابلا موتی ہی و یوم القیامت علیہم شہیدہ یہ سورسہ کی آیت نمبر ایک ہے جس میں اللّہ ماتح جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب حسط عیصی علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن حسط عیصی علیہ السلام ان کے گواہ ہوں گے اس میں دیکھیے حستی عیصی علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے اور ابھی ان کی موت نہیں ہوئی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے ابھی بھی اہل کتاب بہت سارے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں میں تو مسلمانوں کے برابر ہیں یا تو کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے آج دنیا کے اندر جبکہ اللہ فرماتا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں گے تو کیسے ایمان لائیں گے کب ایمان لائیں گے اور وہ بھی حسدیس علیہ السلام کی موت سے پہلے تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر اور ان کی طبیعی موت ہونے سے پہلے سب کے سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ ابھی تک ان پر سارے اہل کتاب ایمان نہیں لائے ہیں دنیا کے اندر اہل کتاب کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر تو عیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے ان کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جزیا کیوں نہیں قبول کریں گے اس لیے کہ لوگ دین کے اندر داخل ہوں اور ان سے صرف اسلام قبول کریں گے لہذا وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور یہ زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ حستے عیسیٰ علیہ السلام جب نہیں قبول کریں گے تو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے اور اس وقت دین اسلام ہی صرف ہوگا عیسی علیہ السلام کے زمانے میں باقی اور جو دین والے ہیں وہ سارے دین ختم ہو جائیں گے لہذا وہ سب کے سب اہل کتاب ہوں یا اور لوگوں سب کے سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو اسے معلوم ہوا کہ اِس علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور لوگ خوشی سے قبول کریں گے دین اسلام یہ کوئی زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ و رغبت وہ لوگ اسلام قبول کریں گے یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ جب عیسا علیہ السلام نبی صلی اللّہ علیہ و کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے تو آپ کی شریعت میں یعنی ہمارے نبی کی شریعت میں جزیا ہے تو جب وہ جزیا نہیں قبول کریں گے تو کیا یہ نسخ ہوگا تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام ناسخ ہو گئے گویا کہ انہوں نے ایک نئی چیز کر دی جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی یہ نسق نہیں ہوگا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قور کے مطابق ہے آپ نے پیشنگوئی فرمائی ہے کہ جزیہ عیسیٰ علیہ السلام تک قبول کیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جزیہ کا دور ختم ہو جائے گا لہذا جزیے کا ختم ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگا نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے ناسک ہوں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح ہوگی یا اس طریقے سے اور بہت ساری نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں تو ساری نشانیاں واقع ہو رہی ہیں وسائی ساری نشانیاں واقع ہو رہی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی جو بڑی نشانیاں ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ بھی واقع ہوں گی جیسے چھوٹی نشانیاں واقع ہوئیں تو یہ آپ کے فرمان کے مطابق ہوگا گویا کہ یہ بھی آپ کی شریعت کے مطابق ہی ہوگا کیونکہ آپ کی شریعت میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جزیہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جزیا قبول نہیں کریں گے اور وہ صلیب بھی توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جبکہ جو اہل کتاب ہیں ان کی نظر میں خنزیر حلال ہے اور دین اسلام کے اندر خنزیر حرام ہے لہذا دین اسلام کے مطابق خنزیر کو قتل کریں گے اور وہ ان کے جو روب دبدبہ یا شان و شوکت ہوگی عیسائیوں کی یا اہل کتاب کی اس کے ختم کرنے کے لیے اس طرح کے ان کے خنزیر کو سور کو قتل کر دیا جائے گا اور اس بات پر اشارہ ہوگا کہ اب ختم ہو گیا اب ان کے لیے عمل کرنا اس پر جائز نہیں ہے اب سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں جزیا نا قبول کرنے کا دوسرا معنیٰ یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ مال کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی مال کی بڑی کثرت ہوگی اور کسی کو مال کی اور پیسے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی لہٰذا یہ چیز معاف کر دیا جائے گا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا تو بہرحال جو بھی شکل ہو جو بھی صورت حال ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کے اندر نسق نہیں ہے یہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی ہے عیسیٰ علیہ کو مسیحی کہا جاتا ہے اور مسیح کہنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جس مریض پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا اللہ رب الامی نے معجزہ آپ کو عطا کیا تھا اور ایک توجیہ بھی کی جاتی ہے کہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت کو عربی زبان کے اندر مسیح بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو زمین میں خوب سفر کریں گے خوب سفر کریں گے اور عربی زبان میں زیادہ سفر کرنے والے کو مسیح بھی کہا جاتا ہے اسی لیے جب میں نے د کا تذکرہ کیا تھا تو دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے تو مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی پوری دنیا کے اندر سفر کرے گا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کہنے کی وجہ بھی یہ کیا ہے کہ وہ زیادہ سفر کریں گے لہٰذا عیساء علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے تو یہ ان کے مسیح کہنے کی وجہ ہے جہاں تک کہ عیسیٰ کی صفات کا تعلق ہے کہ ان کی جسمانی جو شکل و صورت ہوگی کیسے ہوگی جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کا جو قد ہے وہ متوسط ہوگا رنگ آپ کا جو ہے سرخ ہوگا یعنی گورے ہوں گے سرخ رنگ ہوگا اور سینا جو ہے آپ کا چوڑا ہوگا اور سیدھے وہ گھنے بال والے ہوں گے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو شکل بیان کی ہے مثال دی عروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ عروا بن مسعود رضی اللہ علیہ یہ صحابی رسول ہیں ان سے ان کی شکر ملتی جلتی ہوگی صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسو علیہ السلام کو بھیجے گا اور وہ عروا بھی مسود جیسے ہوں گے اور وہ کب آئیں گے عیساء علیہ السلام دتجال کے آنے کے بعد عیسا علیہ السلام ہنستے مہدی علیہ السلام کے دور میں ان کا منزول ہوگا اور انہیں کے زمانے میں جو ہے دجال بھی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے بعد آئیں گے اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قطر کریں گے جیسا کہ دجال کے تذکرے میں یہ بات بتائی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر بھی یہ بات بتائی جائے گی جہاں تک ان کے نزول کا وصف ہے اور ان کے نزول کی حکمت ہے تو سارے ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے آج کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اور دوسری بڑی نشانی ہے اور دنیا کے اندر آئیں گے وہ اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے جزیہ کو ختم کر دیں گے خنزیر کو قطر کریں گے اہل کتاب سے ایمان کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول نہیں کریں گے اور اللہ رب العامی نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا سہ المتح فرمائے دین توححید پر قائم رکھے امیر اب العالمین بینا و صلی اللہ بنا محمد والا علیہ و صاحب اور جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ